रिकॉर्ड में कवर السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد رب العالمین واشد اللہ شریف اللہ واسد اللہ محمد رسول معذ ناظرین و مشاہدین اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے اس کے احسان سے ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کو مستقل الحمدللہ للہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور باب و وصل کی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے مستقل کی جا رہی ہے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں بے ادب احترام کے ساتھ شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ادب و سکون کے ساتھ درجمئی کے ساتھ شیخ کے دروس کو سنیں استفادہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامین جداک ملا خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ شیخاب کی آواز نہیں آ رہی ارم وأشهد أن لا اله إلا الله اشد اللہ محمد على المؤمنين اطباعم رسول انفُسم یتل علیہم آیات ہی ویو ذکیم ویو الم الکاب الحکمہ و من قبل ضلال مبین قابل احترام وزیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفیظ اللہ دیگر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسا عظیم شاندین عطا فرمایا جس میں زندگی گزارنے کے طریقے جس میں زندگی گزارنے کے اصول انسان کو دیے گئے ہیں عقائد عبادات اسی طرح سے معاملات اخلاقیات و آداب اور اس طرح سے زندگی کے سارے معاملات میں انسان کے لیے رہنمائی موجود ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت ہی عظیم احسان یہ ہے کہ اس دین کی تعلیم کے لیے اور اس پر عمل سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا آپ نے نہ صرف اپنے اقوال سے بلکہ اپنے افعال سے انسانیت کو اللہ کی مرضیات کا علم دیا آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ دین پر کیسے چلا جاتا ہے اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے لہذا انسان کی سعادت یہ ہے خصوصاً ایک مسلمان کی سعادت یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے اقوال اور آپ کے افعال کا علم حاصل کریں وہ دین کو سیکھیں اور اس دین پر عمل کر کے اللہ کو راضی کریں دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی سعادت نصیب اس کو ہو پچھلے دروس میں اخلاقیات سے متعلق باتیں ہم دیکھ رہے تھے اور باب البری وسیلہ نیکی اور اسی طرح سے سلا رحمی اور لوگوں کے ساتھ بھلے سلوک کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے آج اسی سے متعلق حدیث نمبر نو ہم اسی باب کی حدیث نمبر نو دیکھیں گے حدیث کے الفاظ ہیں عن جابر عربی اللّہ عنہ قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف ان اخرج اخرجہ الباری جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف ان صدقہ ہر بھلائی صدقہ ہے ہر بھلائی صدقہ ہے اخرجہ البخاری امام البخاری نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام میں ہر نیکی صدقے کے برابر ہوتی ہے دنیا میں بھلائی یہی مانی جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے مال سے کسی کو کچھ دے اس لیے کہ یہاں پر مال سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں انسان کے پاس اگر پیسہ ہو تو وہ لوگوں سے مختلف قسم کی خدمات لے سکتا ہے اسی طرح سے اسی پیسے سے وہ دنیا کی بہت ساری منفعت کی آرام کی لذت کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے تو چاہے وہ چیزیں ہوں یا لوگوں کی صلاحیتیں ہوں ان کی خدمات ہوں پیسے کے ذریعے سے ملتا ہے لیکن اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان جو بھی بھلائی کرتا ہے وہ صدقہ ہوتی ہے اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان اگر مالدار نہ ہو اور غریب بھی ہو ایسا آدمی بھی صدقے کی نعمت حاصل کر سکتا ہے اس نیکی کو پا سکتا ہے کیونکہ انسان کے ذہن میں بات آ سکتی کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے پھر میں غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا تو صدقہ کرنے سے میں محروم رہا پیسے نہیں ہیں تو ظاہر بات ہے زکوٰۃ تو ویسے بھی نہیں ہے پھر صدقات بھی نہیں کر سکتا ہے تو اگر کسی انسان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ انسان دل چھوٹا نہ کرے اسلام ایک ایسا عظیم شان دین ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کے لیے بھی صدقے کا ثواب حاصل کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے تو اس حدیث سے ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام صرف مالداروں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے بھی ہے بلکہ غریبوں کے لیے اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں دوسری بات یہ کہ اسلام میں نیکی کے راستے بہت ہیں ایک انسان کئی طرح کی نیکیاں کر سکتا ہے صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ ایک انسان دوسروں پر مال خرچ کرے کہتے ہیں اپنی تفسیر میں مفراد القرآن کہتے الف یس تحسین ویری دبی شر و دبی شر کہتے ہیں کہ معروف کس کو کہتے ہیں معروف عربی زبان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ہمارے یہاں پر اردو میں معروف کہا جاتا ہے جو بہت مشہور اور معروف ہے پہچانا جاتا ہے لوگ اس کو پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں معروف کیا ہے کہتے ہیں معروف وہ ہے جس کو انسان کی عقل اچھا جانے اور جو شریعت میں جس کا اچھا ہونا وارد ہو یہاں انہوں نے عقل کو پہلے رکھا اگرچہ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کو پہلے رکھنا چاہیے کہ جو چیز شریعت کے اعتبار سے اچھی ہے وہ اچھی ہے چاہے عقل میں نہ تو اسی لیے دوسرے علما نے جیسے اللہ سنانی کہتے ہیں المعروف ضد المنکر معروف منکر کی ضد ہے منکر کے اپوزٹ ہے منکر اس کو کہتے ہیں قوم منکرون ابراہیم علیہ السلام کے جب پرشتے آئے تو پہچانتے نہیں تھے تو منکر اس کو کہتے جس کو پہچانتا نہیں ہے ہمارے جسے غریب اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو منکر وہ ہے جس کو پہچانا نہ جائے انسان کی فطرت خیر کی طرف راغب ہوتی ہے اور برائی جو ہوتی ہے اس سے انسان کی فطرت نفرت کرتی ہے اگر شہوت انسان میں ہو برائی کی لیکن فطرت اسی لیے بعد میں ملامت ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے تو انسان کی فطرت خیر کو پسند کرتی ہے اور برائی سے نفرت کرتی ہے اس کا اندر اس کو بتاتا یہ اچھا یہ برا ہے لیکن تعین اس میں نہیں ہوتی ہے بس ایک احساس اور ایک کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے تو کہتے المعروف ضد المنکر معروف منکر کا منکر کی ضد ہے اس کے اپوزٹ ہے اس کے برخلاف ہے کالا ابنو اب جمرا یوتھ لکم المعروفی شرعی سب السلام میں اللہ وسنانی کہتے ہیں کہ ابن ابی جمرا کہتے ہیں کہ معروف کا لفظ ہر اس چیز پر فٹ ہوتا ہے جو شریعت کی دلیلوں سے نیک اعمال میں ثابت ہو جائے جس کا نیک ہونا بھلائی ہونا نیک عمل ہونا شرعی دلائل سے معلوم ہو جائے سوا انجر عد و عملہ چاہے وہ لوگوں کی عادات میں ہو یا نہ ہو لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں شریعت میں وہ اچھا ہے تو بس وہ چیز بھلائی ہے بہت ساری چیزیں شریعت بار سے بھلائی ہیں لوگوں میں بھلائی نہیں ہوتی ہے تو شرعی شریعت دلیل ہے عقل نہیں عقل اس کے تابے ہاں لیکن انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے برائی کو برا سمجھنا رکھا ہے لیکن فطرت کے تابع اس طرح سے نہیں کیا کہ تو لے اچھا کیا ہے برا کیا ہے کبھی انسان کو اچھی چیز بری بھی لگ سکتی ہے ماحول کے اثر سے اس کی غلط تربیت کی وجہ سے اس کی فطرت پر اگر تربیت کے برے اثرات اگر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کسی چیز کو وہ برا سمجھنے لگے جب کہ اچھی ہے تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ معروف اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت میں معروف کہا گیا ہو بھلائی وہ ہے جس کو شریعت بھلائی قرار دے شیخ عبد الفوزان کہتے ہیں المعروف ہو اس ہے معروف ایک جام لفظ ہے بھلائی ایک ایسا لفظ ہے اس میں کوئی ایک چیز نہیں آتی ہے بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں لکھافی نا جس میں دوسروں کے لیے نفع ہو معروف ایک ایسا لفظ ہے جس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہو منقول او فیلن چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو چاہے وہ فعل کے ذریعے سے ہو چاہے کوئی آدمی کسی کو اچھی بات کہے وہ بھی بھلائی ہے چاہے کسی کے ساتھ میں انسان اس کی خدمت کرے یا اس کو فائدہ پہنچائے اپنے عمل سے تو اس کو کھانا کھلائے کپڑے پہنائے تو یہ بھی معروف ہے عمل کے ذریعے سے فِي كُلُّ نفعٍ أَو أَو <عَمَلِيِّن> اس میں ہر قسم کا نفع داخل ہے چاہے وہ بدنی ہو مالی ہو یا عملی ایک آدمی کسی ڈوبتے کو بچا لے بھلائی ہے یا کسی انسان کسی غریب کو پیسہ دے دے کہ وہ اپنے وطن کو لوٹ جائے یا کچھ کھا لے یہ بھی یہ بھی معروف ہے یا اسی طرح سے کوئی دوسرا عمل انسان کرے چاہے وہ ذکر کرے تلاوت کرے نماز پڑھے یہ بھی معروف ہے یا دوسرے کو نفع پہنچائے جیسے تعلیم ہے تو اس طرح سے ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے یہ معروف میں ہے او توجہ او مصلاحی چاہے انسان کی رہبری انسان کرے دینی اعتبار سے یا کسی دنیاوی مصلاحات کی طرف جس میں اس کی دنیاوی مصلاحات ہو ایسی چیز کی طرف رہنمائی کرے مثلا کسی کو کوئی عقیدہ سکھا دے قرآن پڑھنا سکھا دے یا شریع احکام اس کو سکھا دے تو اس طرح سے رہنمائی کسی کی کی یہ بھی معروف ہے یا دنیاوی رہنمائی اس کی, کی کسی کو کسی جاب کے لیے صحیح جگہ بھیج دیا کوئی ڈاکٹر ہے کسی کو صحیح دوائی بتا دی یا کسی انسان کو راستہ بتا دیا تو جو بھی رہنمائی انسان کی دینی دنیاوی ہو سکتی وہ بھی معروف میں شامل ہے مثل القلیمتی قیبت ہی و احسانی مثال کے طور پر کوئی بھلی بات کسی کو بول دینا یعنی کوئی مثلاً کوئی پریشان حال ہے اس کی یعنی اس کے حال کو پوچھنا اس کو دلاسہ دینا تسلی دینا یا کوئی اچھی بات بولنا سلام کرنا بھی اسی میں داخل ہے ول احسان الخلق اور اسی طرح سے مخلوق کی طرف احسان کرنا چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو مخلوق کی طرف احسان یہ معروف ہے بل مالی او بل جاہی او بال او ارشاد بال چاہے وہ خلق کو نفع پہنچانا مال سے ہو یا اپنی جاہ سے ہو اس کی پہنچ ہے اس کی طاقت ہے اس کی شہرت ہے اس کا دب دبدبا ہے کہیں پر لوگ اس کی بات مانتے ہیں اشارے سے بتا دیا کر دو تو وہ آدمی اس کا کام کر دے تو اپنی جاہ سے اپنے پوزیشن سے اس کا فائدہ پہنچائے بالمست ہی یا پھر تعاون کر دے کسی کا کوئی آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے آپ اس کی مدد کر دی پورا نہیں کیا آپ نے جزوی کا آپ اس کو فائدہ پہنچایا او ارشاد اقبال یا پھر کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے آپ نے اس کو بتایا یہاں نہیں سب یہاں سے جائیے آپ پہنچ جائیں گے برابر تو آپ نے اس کی رہنمائی کی ایسے انسان کی جو راستہ بھٹکا ہوا ہے چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیا اعتبار سے ہو تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ معروف میں داخل ہیں ایسا الخیر علغیر بعض علماء نے اس طرح سے اس کو اس کو تعبیر کیا ہے کہ معروف کس کو کہتے ہیں ایسا الخیر ایل کہتے ہیں کہ ایک انسان خیر کو دوسرے تک پہنچائے جو خیر اس کے پاس ہے وہ کسی اور تک اس کا نفع پہنچائے من حد العلاب میں شیخ عبداللہ الفوزان نے بات کہی ہے علامہ سنعانی کہتے ہیں وَفِيهِ الْأَحَادِیثِ اِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي مَا هُوَ أَصْلُهَا وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنسَانُ مِمْ مَالِهِ مُتَط کہتے ان ساری بہت ساری حدیثیں انہوں نے ذکر کی اور کہتے ہیں کہ ان تمام احادیث میں جس میں نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے جیسا کہ آگے بھی حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ اللہ کہا کہ ان تمام احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صدقہ صرف مال ہی میں منحصر نہیں ہے جو کہ اصل ہے صدقے کی صدقے کی اصل کیا ہے جب بھی ہم لفظ صدقہ سنتے ہیں اس سے کیا ذہن میں آتا ہے کسی انسان کو پیسہ یا کوئی چیز دینا مال دینا تو کہتے ہیں کہ یہ تو اصل ہے صدقے کی بلا شوا لیکن اس حدیث سے یا ان احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مال ہی میں منحصر نہیں ہے جو انسان اپنی یعنی نیکی کے ارادے سے یا نفل طور پر اپنی طرف سے وہ لوگوں کو دیتا ہے فلاں اہل یا ساری کہتے ہیں، یہ خاص نہیں ہے صرف مالداروں کے ساتھ جن کے پاس وہ ساز ہے بل کلو احدین قادہ اختری الحوال من غیر مشقت کہتے ہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو اس بات پر قادر ہے یعنی ہر انسان اس پر قادر ہے اکثر احوال میں آدمی اس کو کر سکتا ہے یعنی کہتے ہیں بلک الو احدم قادن فیالہ فی اختری الحوال من غیر مشقت کہ مال کے علاوہ ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں کہ مختلف اخوال میں بلکہ ہر حال میں آدمی کچھ نہ کچھ بھلائی کر سکتا ہے آپ لوگوں کے درمیان ہے آپ ان سے بھلی بات کریں احسان کے ساتھ پیش آئیں اخلاق کے ساتھ پیش آئیں صدقہ ہے آپ تنہائی میں ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں صدقہ ہے آپ راستے سے چلتے چلتے آپ نے اشارے سے کسی کا کے کہ بازو ہٹو گاڑی آ رہی سامنے سے صدقہ ہے یعنی ایک آدمی کسی بھی حال میں ہو تنہائی میں ہو لوگوں کے درمیان ہو اپنوں میں ہو پراؤ میں ہو حضر میں ہو سفر میں ہو آدمی کسی بھی حال میں صدقے سے محروم نہیں رہ سکتا ہے تو کہتے ہیں کہ بلق الو احدینق یہ فیال رہا کہ اکثریل احوال اکثر احوال میں آدمی کر سکتا ہے من غیر مشقت بغیر کسی مشقت کے بغیر کسی مشقت کے آدمی صدقہ کر سکتا ہے سبحان اللہ بولے میں کیا مشقت ہے انسان کو دل میں اللہ تعالی کی نعمتوں پر سوچنے میں کیا مشقت ہے تو یہ یہ چیز سب چیزیں صدقے میں شمار ہوتی ہیں فن نقل شی ان شی ان فعل حل انسارو او یقون ہو مین الخری یق تبل بہی کہتے ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کرتا ہے یا کہتا ہے جو خیر ہو وہ صدقہ ہے ہر بھلی چیز جو انسان اپنے قول یا اپنے عمل سے کرے وہ صدقہ ہے آپ سوچے اسلام کیسا ایسا پیارا دین ہے کہ اسلام میں انسان کے لیے خیر پانے کے اتنے راستے ہیں کہ ہلاک ہونا مشکل ہے ہلاک ہونا مشکل ہے آپ غور کریں ایک انسان باقی جو ہلاک ہونے والا ہے وہی ہلاک ہوگا اللہ رب العالمین نے ایک نیکی پر دس گنا سے لے کر سات سو گنا بلکہ کئی گنا ثواب رکھا ہے گناہ پر نہیں ایک گناہ کا ایک ٹھیک ہے بھائی گنا ہو گیا اس سے تو اب توبہ کر کے بھی تو واپس آ سکتا ہے وہ گنا معاف ہو جاتا ہے لیکن نیکی ضائع نہیں ہوتی اللہ سمال کے رکھتا ہے اس کو یاد رکھنا نہیں ہے. اللہ اپنے پاس اس لکھے رکھتا ہے فرش سے لکھ رہے ہیں اللہ کی طرف. اللہ کے لیے اب ایک آدمی یعنی کتنی نیکیاں کرتا ہے کتنے گناہ اس کا سواب ملتا ہے گنا ایک ہی گنا اب بتائیے اور اتنے سارے راستے نیکیوں کے ہیں بلکہ بعض اوقات آدمی نیکی عملن نہیں کر پاتا ہے فعلا نہیں کر پاتا ہے دل میں اس کی نیت کر لے سچی نیت ہو ایک صفحہ ایک نیکی اس کو ملتی ہے وہ صرف اس نے کرنے پر اور اگر کر بھی لے نیکی عملن تو دس گنا سے کئی گنا تک ملتا ہے کبھی عاجز ہو جاتا ہے نیکی نہیں کرنے کی پوزیشن ہوتی ہے لیکن صرف انسان کی سچی طلب اور سچا ارادہ اس کا اس کے لیے نیکی کا بدل بن جاتا ہے پھر اسی طرح سے نیکی جو کرنے کے کام ہیں چاہے فرائض ہوں آدمی بھول جائے وقت پہ نہ کر پائے اللہ کی طرف سے اس کے لیے معافی ہے اور ابا نل او وقتانہ وہ بھی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے جس میں انسان کی نیت نہ ہو وہ خطا ہے تو آپ سوچئے کہ انسان کے لیے اتنے اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں کیسے ہلاک ہوگا وہ ہو؟ واقعی وہی ہلاک ہوگا جو ہلاک ہونے لائق ہے کوئی آدمی اللہ رب العالمین سے شکایت نہیں کر سکتا ہے اللہ نے جنت کو آسان کیا ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنے کے اسباب زیادہ ہیں گناہ سے تو بس بچنا ہے اس کو کرنا کیا ہے اس کو تو ایک انسان کے لیے یعنی دین اسلام میں اتنے اسباب اور وسائل نجات کے ہیں چلیے آئیے اس چیز کو مزید حدیث سے دیکھتے ہیں کہ نیکی کی یا معروف کی کتنے راستے ہیں ابود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال نبی بآ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ سے کہا یا رسول اللہ ذہب الدور کہا کہ اللہ کے رسول مالدار عجل لوٹ لے گئے مالدار لوگ سارا ثواب ان کو مل گیا سمیٹ لیے انہوں نے یوسل خمان جیسے ہم نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں وہ یسومون خمانسوم جیسے ہم روزہ رکھتے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں و یصد نبی فدول لیکن ہم میں ان میں فرق یہ ہی ہیں کہ وہ اپنے زائد مال میں سے صدقہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں نہیں رکھی جنہیں تم صدقہ کرو یعنی اللہ نے تمہارے لیے صدقے کے اور راستے نہیں رکھے ہیں ان نبی کل صدقہ تمہارا اللہ کی تصبیح کرنا پاکی بیان کرنا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے وہ کل صدقہ اور ہر تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے کل وکل تحمید صدقہ اور ہر تحمید کے ذریعے سے تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے جب بھی تم الحمدللہ کہتے ہو تم کو صدقے کا ثواب ملتا ہے وکل تحلیل صدقہ اور ہر تحلیل صدقہ ہے تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا وہ امرم بالمعروف اس صدقہ کا حکم دینا صدقہ ہے وہ نہ یون عام کرین اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے صدقہ اور تمہارا اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا یہ بھی صدقہ ہے خالیہ رسول اللہ شہوت یقون سابق و تاجبہ کہ اللہ کے رسول آدمی اپنی شہمد پوری کرتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر ملے گا فِي حرام عَلَيْهِ فِيهَا <بِزر> کہا کہ تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے تم کیا سمجھتے ہو اگر وہ اپنی خواہش حرام راستے سے پوری کرتا تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوتا فَكَذَلِكَ اذا لکھا ادا و داحا فی الحلال بس <عَجر> اسی طرح سے جب اس نے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اس کے لیے اجر ضرور ہے اس نے انتخاب کیا اس کے لیے ضناح کا راستہ بھی کھلا ہوا تھا لیکن اس نے نکاح کا راستہ اپنا ہے تو اللہ تعالی کی حرام کو چھوڑ کر حلال کو جو اختیار کیا ظاہر بات ہے ہی ہے اور اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا تو امام مسلم نے کتاب میں اس کو روایت کیا حدیث نمبر ایک ہزار اس میں آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ الحمد لا اللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے بلکہ انسان کا اپنی ذاتی زندگی میں اپنی ذاتی خواہشات و ضروریات کو پورا کرنا حرام سے بچتے ہوئے حلال کے راستے کو تھامے رہنا اپنے دائرے کو پکڑے رہنا حلال کے دائرے میں اپنے کو قید ماننا کہ میرے لیے اتنا ہی دائرہ ہے اور اس میں اپنی ضرورتیں پوری کرنا اللہ کی شریعت کے تابے ہو کر یہ بھی صدقہ ہے اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مومن بندے کو حلال کے اختیار کرنے پر جو کہ اس کی ضرورت ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دے شرط ہے کہ وہ یہ جانے کہ نہیں وہ میرے لیے حرام ہے یہ حلال ہے مجھ کو حلال کا پابند بننا ہے حرام میں نہیں جانا ہے اس بنیاد پر اگر وہ اپنی ذاتی ضروریات بھی پوری کرے تو ایسا انسان کھانے پینے لباس اپنی ضروریات میں اس پہ بھی اس کا ثواب ملے گا بتائیے کتنا ثواب انسان کے پاس ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہو اس کی نیت ہونی چاہیے تو یہاں پر آ, یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ صدقے کے راستے بہت زیادہ ہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں آ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلس اللہ مامن ناسی علیہ صدقہ آدمی کے ہر جوڑ پر اللہ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے کلنفی شمس ہر دن جس میں سورج طرو ہوتا ہے ہر دن اس کو صدقے کرنا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے اخلاقی ذمہ داری ہے یا بین اطنعینی صدقہ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے جھگڑا ہو رہا تھا چاہے وہ آپ کے گھر میں بچوں کے درمیان ہو ان کے درمیان انصاف کرنا کھانے پینے میں یا کسی اور چیز میں گھر کے کاموں میں ان کے درمیان صدقہ کر دیا دو عام انسانوں کے درمیان دوستوں کے درمیان انصاف کیا یہ کیا ہے صدقہ ہے یعین الرج الیاح ملو فَيَحْمِلُ علیحا ایک آدمی کی مدد کرنا کہ وہ اپنی سواری پر سوار ہو جائے یہ بھی صدقہ ہے وَأَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَعَهُ صدقہ> یا پھر اس کا سامان اٹھا کے اس کی گاڑی میں اس کے اونٹ پر اس کے گھوڑے پر رکھ دے اس کا سامان یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے چھوٹی چھو چیز ہو یا بڑی چیز ہو الکلی متو تو یہ بتو صدقہ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے چاہے وہ اچھی بات عبادات کی قبیل سے ہو یا پھر لوگوں سے کلام کی قبیل سے ہو وہ کل خط خط وطن صلاح اور ہر وہ قدم جو آدمی کو نماز کی طرف لے جائے آدمی جس قدم چل کر نماز تک پہنچتا ہے مسجد تک پہنچتا ہے یا نماز جہاں چاہی عید میں ہو یا کہیں اور ہو آدمی نماز کے لیے کہیں جاتا ہے ہر قدم صدقہ ہے قریقی صدفہ اور آدمی اگر راستے میں پڑی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے اس کو وہاں سے زائل کر دے یہ بھی صدقہ ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی راستے سے پتھر وغیرہ ہٹا دیا یہ بھی صدقہ ہے اسے امام البخاری نے کتاب الجہادی وسیئر میں حدیث نمبر دو ہزار نو سو اناسی پر اور کتاب الزکاہ میں امام مسلم نے ایک ہزار نو پر روایت کیا ہے حضرت ابو حدیرا رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں تبس مقفی وج ہی عقیقہ کا صدقہ یہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ تیرا اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت مسکرانا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے وہ کتنا انرجی لگتی مسکرانے میں انسان کو کتنا خرچ آتا ہے انسان کو کتنا اس کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس میں تبسم و کفی وج ہی عقیقہ کا صدقہ وہ امر قبل معروفی و نہ <صدقہ> یو تیرا بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے وہ ارشاد کا صدقہ اور کسی زمین میں جہاں وہ بھٹکا ہوا ہے تیرا اس انسان کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے اس کو وسیع باب میں آپ لے سکتے ہیں یہ انواقی سفر میں جا رہا تھا راستہ بھٹک گیا آپ نے صحیح راستہ اس کو دکھایا صدقہ ہے لیکن آپ اس کے اور بھی مانا وسیع مانا لیں کہ ایک آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر گمراہی عام ہے آپ اس کو رہنمائی دیں چاہے وہ مل کر ہو یا فون پہ ہو یا کسی ذریعے سے ہو ویب سائٹ کے ذریعے سے ہو آپ نے اس کی رہنمائی کی آپ کے لیے صدقہ بلکہ بہت بڑی نیکی کی ہے وہ عمت اور تو کا لہ جا وہ شوقہ صدقہ اور تیرا راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی جسے لوگوں کو کر لگ سک سکتی تھی پاؤں میں چپ سکتا تھا کانٹا زخم ہو سکتا تھا اس کا ہٹا دینا یہ سدقہ سے اور اس میں سے اپنے میں سے سے ڈول پانی تیرا اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے آپ پانی پی رہے تھے بس کسی کو پیاس لگی اس کے بھی پاس خالی گلاس ہے آپ نے اس میں سے تھوڑا سا ڈال پیو بھائی آنے تک رکو آنے تک پی لو آئے گا پانی آگے تو اس کو آپ نے اپنے اس میں سے کچھ دے دیا تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے امام, البخاری نے الادب المفرد میں،, امام نے میں اور اسی طرح سے حبا نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے آخری حدیث بتا کر میں اس اس حدیث کی تفصیل کو ختم کروں گا ابو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ایک بہت اہم چیز ہے جو اس حدیث سے ہم کو حاصل ہوتی ہے جو کچھ نہ کر سکے وہ کیا کریں میں, میں نے پوچھا اللہ کے رسول سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے صاحب صرف معلومات کے لیے نہیں پوچھتے تھے ہم لوگ کیا کرتے ہیں علماء سے اس سے پوچھا اس سے پوچھا اس سے پوچھا, اس سے پوچھا بہت سارے لوگوں کے لیے علماء سے پوچھنا جو ہے یہ ایک یعنی علمی حو نفس ہوتا ہے بس ایک لذت نفس ہوتی ہے ذرا ان سے دیکھیں گے پوچھ کے کیا بولتے ہیں صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کا مقصود علماء کہتے ہیں عمل ہوتا تھا اس لیے وہ عمل کے بارے پوچھتے تھے بحث مباحثہ نہیں کرتے تھے کہا کہ اللہ کے رسول سارے اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے کالا ای المان باللہ اللہ فی سبیر اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کے وسیع معنی ہے ہر وہ کوشش کرنا جو اپنے اور یعنی اپنے دین کے لیے یا دوسروں کے دین کی بقا کا ذریعہ ہو یہ ساری چیزیں جہاد میں آتی ہیں سخت کوشش کرنا افبل. کہا تو کہ ساری غلاموں میں سب سے بہترین یعنی آزادی کون سی ہے کس غلام کا آزاد کرنا سب سے افضل ہے گردن چھڑانا کالا انفس ہوا ایند اہلیہ وہ اکثر وہ غلام آزاد کرنا سب سے بہترین چیز ہے وہ غلام جو تیرے گھر والوں کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہو خدمت کرنے والا اچھے مزاج والا ایماندار وفادار اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں انفس ہوا اند اہلیہ وہ اور جسے بیچا جائے تو اس کی قیمت بہت آئے گی اس زمانے میں غلام تھے بیچے جاتے تھے آج نہیں ہے لیکن یہ قیامت تک کے لیے جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں غلام ہوتے ہیں پھر سارے احکام بھی اس کے ہیں کالا قلت <أَفْعَلٌ> کہا کہ اگر میں یہ نہیں کر سکوں یہ چیزیں نہیں کر سکوں او ناول اخرق کہا کہ تو آ, کسی کام کرنے والے کی مدد کرے اسسٹینس اس کو دے سپورٹ اس کو کرے یا او ناول لأخرق یا پھر کوئی آدمی جو خود اپنا کام نہیں کر سکتا ہو لاغر ہو اپاہج ہو یا کچھ اور مسئلہ اس کا ہو جو نہیں کر سکتا ہو تو ایسے انسان کی تو مدد یا اس کے لیے کر دے کام اس کا کام کر دے تو یہ کیا کسی کو فارم بھرنے آتا ہی نہیں تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لائیے میں بھر کے دیتا دوں فارم بھر کے دے دیا آپ اس کو یا کوئی آدمی کچھ نہیں کر پا رہا ہے تو آپ نے اس کی مدد کر دی کچھ بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے آپ نے اس کی مدد کر دی تو اخرا کالا خل تو یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے میں کمزور پڑ جاؤں, یہ چیزیں نہیں کر سکوں سے تم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو اپنی تکلیف کسی اور کو تکلیف نہ پہنچاؤ یہ بھی تمہارا اپنے آپ پر اپنی طرف سے صدقہ ہے یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ اپنے شر کو اپنے تک روکے رکھو ہر انسان کے اندر شر ہوتا ہے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے غصہ آتا ہے اس کو کبھی کچھ کر سکتا ہے تاکہ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو فنحا صدق تم کا اعلیٰ یہ تیری طرف سے خود تیرے اوپر صدقہ ہے یہ تیری طرف سے تیرے اوپر صدقہ ہے امام البخاری نے کتاب العطف میں اس کو دو ہزار پانچ سو اٹھارہ پر اور امام مسلم نے حدیث نمبر چوراسی پر کتاب الامان میں اس کو ذکر کیا ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ یہ بھی صدقہ ہے اتنا تو کر سکتا ہے کہ ایک انسان کسی کو نقصان نہ پہنچائے اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھائے اپنی اپنی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کی عزت خراب نہ کرے کسی کا دل نہ دکھائے کسی کو گالی نہ دے کسی کو دھوکہ نہ دے یا ہاتھ کسی پر نہ اٹھائے ظلم کسی پر نہ کرے کسی کے لیے کوئی غلط کاروائی نہ کرے کو کچھ غلط نہ کرے کسی کی عزت کے خلاف کسی کا دل دکھانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صدقہ میں آتی ہے کہ انسان کا دوسروں کو تکلیف نہ دینا بھی صدقہ ہے تو یہ حدیث نمبر نو کی ذمن میں ہم نے دیکھا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کے لیے نجات کا کوئی ایک ہی راستہ نہیں ہے بلکہ سرات مستقیم تو ایک ہی ہے لیکن اس سراط مستقیم پر اسباب جو ہیں نیکیوں کے راستے نیکیوں کے وسائل بہت زیادہ ہیں اسلام میں بہت ساری نیکیاں بتائی گئی ہیں جن کے ذریعے سے ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتا ہے اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیکیوں کی توفیق دار فرمایا چلیے آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر دس ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئن ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلقی یہ گویا کہ پچھلی حدیث ہی کا یعنی اس بات کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اس کی ایک قسم ہے اس کے ذمن میں ایک بات کہی گئی لیکن ایک خاص پہلو ہے جو انسان کے مزاج اس کے اخلاق اور معاشرتی زندگی سے متعلق ہے اور جو بہت ہی ضروری ہے اس اس سے امت کا اتحاد آپسی محبت اور انسان کا اپنا مزاج بہتر اور اچھا بنا رہے اس کے قلب کی حالت صحیح رہے یہ ایک اصول زندگی میں دیا گیا ہے جس سے انسان خوشحال رہ سکے رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہتے ہیں قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف بھی نیکی کو کم تر مت سمجھو کسی بھی نیکی کی حقارت تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ کہ بہت بڑی چیز نہیں ہے ایسا نہیں تمہارے دل میں کسی نیکی کو تم چھوٹا مت سمجھو ہند چاہے وہ نیکی یہ ہو کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی کے ساتھ ملو کشاد کے ساتھ ملو ایک انسان جو کھلے چہرے کے ساتھ ملی یوں نہیں کہ ایک چہرہ یوں کیا ہوا ہو بالکل سمیٹے ہوئے غصے میں ایک پیشانی پہ بل پڑے ہوئے اور اس طرح سے ملا کیا مل رہے تم لوگ مجھ سے ایسا نہیں بلکہ ایک انسان لوگوں سے ملے خوش مزاجی کے ساتھ ملے اس حدیث میں دو بنیادی باتیں ہیں جس کو سمجھنا بہت عمدہ باتیں ہیں ایک یہ کہ انسان کو ہر نیکی کی قدر کرنا چاہیے کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت ٹاپ لیول کا انسان ہوں میں بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہوں نہیں نیکی چھوٹی بڑی مراتب ہیں دین میں اور کسی نیکی کو انسان چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ جس انسان کو انسان کمتر سمجھتا ہے اس کو کھو دیتا ہے جس انسان کی قدر کرتا ہے اس کو سنبھالتا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کے بڑی چیز بنتی بلکہ انسان کا مزاج بہتر بنتا ہے جب آدمی مسلسل نیکیوں کا عادی ہوتا ہے اور نیکی کو کم سمجھنا اس سے محرومی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے پہلا قدم ہے سمجھ لیجیے تو لہٰذا انسان کا مزاج ایک ہو یہ ہو کہ وہ نیکیوں کی قدر کرنے والا ہو اور کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھتا ہو دوسری بات یہ کہ لوگوں سے ملاقات کے وقت میں اس کے پاس خوش مزاجی ہو وہ سماج میں رہے لوگوں سے ملے جلے تو ایک دم گھمنڈ کے چہرے کے ساتھ میں اور ایک دم ایسا جیسے میں بہت ریزروڈ ہوں اور میں بہت ہائی لیول کا ہوں متکبر بن کے لوگوں کے ساتھ نہ ملے بڑا بن کے نہ رہے بلکہ اپنے آپ کو اپنے دل میں چھوٹا سمجھتا ہو اور لوگوں کی قدر کرتا ہو اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتا ہو تیرے دکھ تیرے پاس رکھ تیرے ٹینشن تیرے پاس آفس میں یہ ہو رہا ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے فلاں چیز ہو رہی ٹھیک ہے اچھی بات ہے ہو رہا ہے سب کون پریشان نہیں ہے بھائی انبیاء سے لے کر مسلمان عام انسان تک اور عام انسان سے لے کے غیر مسلم تک کون پریشان نہیں ہے سب پریشان ہے اگر ہر انسان ملاقات کے وقت میں اپنی پریشانی دوسروں پر انڈیلنے لگے تو سماج جہنم بن جائے گا ایک انسان اپنی پریشانیوں کے باوجود لوگوں سے جب ملاقات کرے تو وہ خوش مزاجی کے ساتھ ان لمحات سے محدود ہوں تاکہ وہ کم سے کم اس کے لیے صحرا میں بالکل یعنی آسانی دخلستان کی طرح ہو جائے وہ کچھ لمحہ جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ خوش اخلاقی کے ذریعے سے اس کے لیے ثواب کا بھی ذریعہ بنے اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کا بھی ذریعہ بنے تو اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے در میں پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تحرف کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو قاضی ریاض کہتے ہیں اکمال المعلم میں کہتے فی الحق اللہ کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ انسان خیر کے کاموں کو کرے چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں وہ خیر کا کام ضرور کرے چھوٹا ہو تو بھی کرے چھوٹا نہیں ہو جائے گا بعضوں کا لوگوں كا کہ ہم بڑی بڑی نیکیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نگاہ ہم نہیں کریں گے اور یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا ایک آدمی دین کی طرف آتا ہے بے دینی سے وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرتا ہے کوئی سنت چھوٹی, چھوٹی نہیں ہوتی ہے لیکن آسان ہوتی ہے چیزوں کا بعض اوقات آسان ہونا اور شہرت سے دور ہونا انسان ان چیزوں کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے تو شروعات میں تو آدمی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہر ہر ہر, ہر ارے آج ایک بات معلوم ہوئی فلاں چیز معلوم ہوئی یہ بھی دین ہے یہ بھی سنت ہے یہ بھی نیکی ہے آدمی اس کو کرتا ہے لیکن ایک وقت کے بعد جب وہ پروفیشنل دیندار ہو جاتا ہے وہ سال و سال آدھی دیندار کا ہو گیا اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے تو ہم پہلے کرتے تھے یہ لیکن اب وہ کیا کرتا ہے اس چیز کو دین سمجھ کے نہیں کرتا ہے وہ بچوں کے لیے ہے وہ فلاں کے لیے ہے وہ نئے نئے لوگوں کے میرے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے نیکی نیکی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیونکہ ہر نیکی اس کی نیکی کا قیمتی ہونا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اس پر ثواب ملتا ہے جنت سے وہ قریب کرتی اس سے بڑھ کے کیا ایک قدم کیا چھوٹا ہے ایک قدم چھوٹا ہے ٹھیک ہے چھلانگ بہت بڑی ہے ایک قدم اگر آپ کو جنت سے قریب کرتا ہے تو ایک قدم بھی قیمتی ہے ایک ایک ایک ایک, ایک, ایک قدم کر کے تو آدمی جنت میں جائے گا تو ایک قدم چھوٹا نہیں ہوتا ہے ہر قدم آدمی کو جنت سے قریب کرتا ہے اس طرح سے ہر نیکی انسان کو جنت سے قریب کرتی ہے یہاں اس مزاج کو توڑا گیا ہے کہ ایک انسان سمجھنے لگے کہ چھوٹی موٹی نیکیاں ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ بہت بڑے مجاہدے والے لوگ ہیں ہم لوگ ہائی لیول کی نیکیاں کرتے ہیں نہیں کہا کہ الحفظ الخیر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو کام نیکی کا کام اس کی ترغیب ہے وہ اللہ تعالی رام حسین کہ آدمی کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے شیخ محمد ابن علی ابن آدم الف کہتے ہیں وإن قل اس حدیث میں اس بات کی ترغیب ہے کہ آدمی نیکی کے کاموں کو کم تر نہ سمجھے چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو چھوٹے کیوں نہ ہو البحر المحیط میں انہوں نے بات کی ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا من فإن اللہ علیم تم کوئی بھی بھلائی کا کام کرو یہ بات اچھی سے یاد رکھو کہ اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے اللہ جانتا ہے یعنی من خیر ان میں تقلیل کا انداز ہے کہ چاہے کچھ بھی نیکی تمہاری ہو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو اللہ کو معلوم ہوتی ہے اس سے بڑھ کے انسان کے لیے سعادت کیا ہوگی کہ وہ کوئی چھوٹی سی نیکی بھی کرے تو اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو اس سے خوش ہو اس کو اجر دے اس کا قرب اس کو نصیب ہو بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہونا اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی چائے ہو جائے کی چھوٹی کیوں نہ اللہ سے تھوڑا قریب ہونا بھی کتنی بڑی بات ہے اور اس طرح سے قرب کے منازل انسان قرب کے منازل طے کرتا چلا جائے صورت البقرہ رہا آیت نمبر دو سو پندرہ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وما یہ فیال فلن فروغ اللہ علم و بالمتین جو بھی وہ خیر کا کام کریں اللہ فلن فروغ ان کی ناقدر ناقدری نہیں کی جائے گی ان کو محروم نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو وہ محروم نہیں رہیں گے وہ پائیں گے اس کا بدلہ پائیں گے اللہ کا قرب پائیں گے اللہ کا انعام اس کی رضا پائیں گے مِن فَلَن لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑی چیز کے یہ تو سراہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں ہو تو کوئی اس کی قدر نہیں کرتا ہے خواتین روزانہ کھانا پکاتی ہیں گھر کے اندر کون قدر کرتا ہے کوئی اور بولے گا ماشاءاللہ تم نے آج بہت بہت شکریہ تم نے کھلایا پلایا کو یہ بھی شوہر روزانہ جاب پہ جاتا ہے آتا ہے. کبھی بھی اس کو بولتی ہے اچھا کہ آج کام پہ گئے آپ آج کی تنخواہ آ گئی الحمد نہیں اس کو عادت سمجھ لیا جاتا ہے تو انسان کا یہ حال ہے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے بندہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ کے وہ انسان قابل قدر بنتا ہے چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو فلاح فروغ اللہ علیہ و بالتقین اللہ خوب جانتا ہے متقین کو اللہ بے خبر نہیں ہے اللہ کو علم ہے ایک سو 115 اسی طرح سے اللہ نے فرمایا فمیا خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ, فَمَن يَعْمَل خ... کہ جو کوئی انسان ذرہ برابر بھی خیر کرے نیکی کرے وہ اس کو قیامت کے دن دیکھے گا وہ نیکی غائب نہیں ہو جائے گی مٹے گی نہیں کھو نہیں جائے گی بلکہ اللہ رب العالمین اس نیکی کو سنبھال کے رکھے گا اور قیامت کے دن وہ انسان کو ملے گی اس کے نامۂ اعمال میں ہوگی بلکہ بہت سارے اعمال تو یعنی ان کو اللہ تعالی جسم طا کرے گا کہ انسان کو ملیں گے قبر میں بھی آپ دیکھیے نیک عمل آتا ہے خوبصورت انسان کی شکل میں تو فم عام ذرا تین خیر کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے وہ ضرور قیامت کے دن اسے دیکھے گا یعنی پائے گا اس کو میں آیت نمبر سات میں اللہ نے یہ بات کہی ہے تو اس اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک انسان کو کم نہ سمجھے کیونکہ ہر نیکی انسان کے نام اعمال میں جمع ہوتی ہے اور جب سا, بہت سی نیکیاں جمع ہوتی ہیں تو آدمی کا درجہ بڑھتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے اور آخرت میں ایک نیکی کی وجہ سے اگر آدمی جہنم میں چلا جائے کم ہو گئی گنا بڑھ گئے کیا کرے گا بتائیے کوئی دے گا اس کو نیکی ماں باپ بھائی بہن دوست احباب کون دے گا اس کو نیکی اس دن یعنی آدمی اپنے بھائی سے اپنے باپ سے اپنی ماں سے اولاد سے بیوی سے ہر ایک سے بھاگے گا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن انسان کے پاس نیکیاں ہوں گی وہ ہو بچے گا لہذا انسان کو کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ سمجھ کہ وہ چھوٹی ہے موقعے کر لو موقع کر لو بستر پر لیٹایا آدمی مثال کے طور پر کچھ نہیں کر رہا ہے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے فیس بک یہ وہ فضول اس کی بجائے کچھ لمحات اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اللہ کے احسانات کو یاد کرے اپنی کوتاہیوں پر روئے اللہ کا شکر ادا کرے دین اسلام پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیسا رسول دیا قرآن پر کیا کتاب دی صحت پر اور اللہ تعالیٰ نے وقت دیا فرصت فراغت دی اور عبادت اگر کی ہے تو نماز پڑھی شا کی اللہ بہت احسان تیرا توفیق دی ہے کچھ ہماری زندگی کہ اچھے خیالات انسان کو آتے رہیں ایسا سوچتا رہے انسان یہ نیکی نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی قلب کو ہمیشہ معمور رکھے اچھے خیالات سے جن کے ذریعے سے اس کو دنیا میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون والی جنت نصیب ہو تو میں وقت ہو گیا تو یہ یہ پہلا حصہ حدیث کا ہے جیسے اذان ہوگی میں انشاءاللہ رک جاؤں گا دوسرا حصہ ہے و انتل کا اقا کا کسی نے کی حقیر مت سمجھ چاہے چاہے وہ اپنے مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو خوشی خوش دلی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو وج ہندین کشادہ پیشانی جس کو آپ کہیں کشادہ روی جس کو آپ کہیں کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ میں کھینچا ہوا چہرہ نہیں نا پسندیدگی کا اظہار اس میں نہ ہو خوشی کا اظہار ہو ملاقات کے وقت میں اس طرح سے ملنا بھی کیا ہے یہ بھی نیکی ہے بلکہ بہت بڑی نیکی ہے معمولی نہیں ہے امام من رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فیه الحث علی فضل المعروف اس حدیث میں نیکی کی ترغیب ہے وما تیسر وإن قل طلاقت الوجه عند اللقاء کہتے ہیں کہ اس میں نیکیوں کے کرنے کی ترغیب ہے جو بھی ممکن انسان سے ہو جو بھی بن پڑے انسان سے آدمی نیکی کر لے چاہو چھوٹی نہیں کیا کم نہیں کی کیوں نہ ہو حتی طلاقت الوجہ اندل لقاء چاہو ملاقات کے وقت میں لوگوں سے کشادہ روی سے ملنا کیوں نہ ہو امام النوی نے بات شرح مسلم میں کہی ہے اسی طرح سے قاضی یاس کہتے ہیں فیہ انا طلاقت الوجہ للمسلمین والانبساط الیہم محمود مشروع مثاب علی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ خوش روئی کے ساتھ ملنا اور محبت کے ساتھ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے ملنا یہ اسلام میں پسندیدہ چیز ہے اور شریعت کے اعمال میں سے ہے نیکیوں میں سے ہے اور اس پر ثواب بھی ملے گا تو یہ بات قاضی یاز نے کہی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں ملاقات کے وقت لوگوں کا ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک نیکی ہے ان شاء اللہ اس بارے میں تفصیل سے مزید اور باتیں احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق تھا لوگوں کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ بھی ہم کچھ وقت کے بعد دیکھیں گے یہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے لہٰذا میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالی شیخ محترم نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ کر کے شیخ انشاءاللہ پھر اپنے دفع کو جاری کریں گے تب تک کے لیے اگر ہمارے بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کتاب سنت کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی فیم الرحمان <سؤال> uh, صاحب کوئی سوال ہے کسی بھائی کا میں انتظار ابھی ہم شیخ محترم سے سماعت فرما رہے تھے کہ کسی بھی نیکی کو حقیق نہیں جاننا چاہیے کیونکہ ہر نیکی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اسی طریقے سے کسی بھی گناہ کو انسان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جز دزات کی, کی انسان معاشیت کرتا ہے اور جس ذات کی خلاف ورزی کرتا ہے اس ذات کو انسان کو دیکھنا چاہیے انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو سب سے بڑی ذات اللہ رب العالمین کی ہے اس لیے اگر وہ گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو یعنی وہ بہت بڑا گناہ نہ ہو لیکن پھر بھی انسان کو اسے چھوٹا گناہ نہیں سننا چاہیے مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اے سے اگر کوئی گناہ सर्दद ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پر گرنے والا ہے اور میں مر جاؤں گا جو منافق ہوتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اور اس نے مکھی کو ہٹا دیا جیسا کہ صحابہ نے اس کی مثال بھی ہے اور مشن کے سمجھانے کی کوشش کی جی جی ایک بہن کے سوال ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے غصے کا اصلی علاج کیا ہے اور غصہ, غصہ کیسے ختم کیا جائے مجھے بہت غصہ آتا ہے اور پھر بعد میں میں افسوس مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے دیکھیں غصہ آپ کو بہت آتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات پر قنات کریں کہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غصہ آئے تو مرضی پڑھے اور اس طریقے سے اس جگہ کو چھوڑ دے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے زمین پر لیٹ جائے یا اس طریقے سے وضو کر لے تو ان تمام چیزوں سے انسان کا غصہ جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے دور ہوتا ہے اور پھر یہ سوچیں کہ غصہ نہ کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ جو انسان غصہ کرتا ہے ایک جو انسان انتقام نہ لے اور چھوڑ دے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اختیار دے گا کہ ہرو میں سے جس کو چاہو اس کو اپنے لیے منتخب کر لو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاف تشریف لائے تو ہمارے نبی نے فرمایا ان سے انہوں نے کہا کہ کی وصیت کیجیے تو مال نبی نے کہا کہ لا تعلق تم غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو تو آپ نے باقاعدہ ان کو وسیعت فرمائی طریقے سے قرآن کریم اللہ رب العارمین نے جنتیوں کے جہاں نے ایک اوسا بیان کی ہے انہیں میں سے کیا فرمایا ملک کا دنیا جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے غصہ ہر انسان کی فدرت ہے سب کے اندر غصہ آتا ہے لیکن غصہ انسان غصے کے بارے میں اصل میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو حرام کاموں پر بھی غصہ نہیں کرتے وہ چیز اچھی نہیں ہے اگر حرام کام ہو تو اس پر انسان غصہ کرنا چاہیے جی اور ایک یہ ہے کہ انسان معمولی چیزوں پر بھی غصہ کر لیتا ہے تو دو سمجھ لیجیے کہ ندی کے دو پارٹ ہیں کوئی ایک طرف ہے تو کوئی دوسری طرف ہے اس میں یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں جو حرام ہو میں انسان غصہ کر سکتا ہے جی. اللہ نے آپ کو کنٹرول دیا ہے آپ کی اولاد ہے آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں غلط کام کرتے ہیں حرام کام کرتے ہیں آپ کو غصہ کرنا چاہیے مانوی صلا اللہ روس غصہ ہو جاتے تھے جی تو ان چیزوں میں غصہ کرنا چاہیے لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ہوتا ہے جن چیزوں میں غصہ نہیں کرنا چاہیے آدمی اس میں غصہ کرتا ہے اور جن میں غصہ نہیں کرنا چاہیے اس میں انسان غصہ نہیں کرتا ہے تو بہرحال غصہ جو ہے یہ کہ اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے اچھائیوں پر برائیوں پر انسان کا غصہ ہو جانا یہ ہم سے مطلوب ہے تاکہ ہمارے بچوں کی اور جو ہمارے ماتا ہے تو ان کی صلاح ہو اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور دنیاوی چیزوں اس پر انسان کو غصہ ہونا اس سے انسان کو منع کیا گیا ہے. دعا بھی کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو بردوار لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اخلاق مند لوگ ہیں اور غصہ نہیں کرتے تو ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ شاء غصہ انسان کا کم ہوگا سوال یہ ہے کہ کیسے اپنے اندر غمن نہ آنے دیں گمنڈ نہ آنے دیں اس کے لیے جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ कमजोर جو کمزور لوگ ہیں جنہیں آپ हैं سمجھتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں آپ ان کے ساتھ साथ ان کے ساتھ کھانا کھائیے ان کے ساتھ چلیے का یہ گمن انسان کا انشاء اللہ دور جائے گا جی Uh, میرے جاننے والے نے uh, چھٹوے دن حقیقہ کیا ہے کیا وہ صحیح ہے حقیقہ کب کرنا صحیح ہے ساتویں دن ہوتا ہے عقیقہ جو ہے ساتویں دن ہے اللہ قسم صلی اللہ وسلم قدیث دن عقیقہ کیا جائے گا تو عقیقے کی شروعات جو ہے ساتویں دن سے ہے اگر ان کو نہیں معلوم تھا انہوں نے کر لیا تو ان حقیقہ اللہ دا ہو جائے گا لیکن بہرحال ساتویں دن سے حقیقے کی شروعات ہوتی ہے اس سے پہلے آپ نے کبھی حقیقہ نہیں کیا نہ صحابہ نے نہ کسی اور نہیں اور نام دیکھیں ساتویں دن تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور بچے کے سر کے بال بھوٹے جاتے ہیں تو نام انسان پہلے بھی رکھ سکتا ہے جیسا مانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوڈی تھیں ماریا کرتی ر اللہ تعہ جب ان کو بچہ پیدا ہوا تو اسی رات آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا اسی رات جب ان کی الادت ہوں تو ساتویں دن تین کام ہے لیکن یہ نام کا ثبوت مل گیا کہ انسان پہلے بھی رکھ سکتا ہے عقیقے کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ عقیقہ ساتویں دن سے پہلے کیا گیا ہو اس لیے عقیقہ ساتویں دن ہی کیا جائے گا ہاں اگر کوئی ساتویں دن نہیں کر سکتا ہے تو بعد میں کبھی بھی کر سکتا لیکن ساتویں دن کرنا یہی اس کی شروعات ہے تو اگر ہمارے بھائی کو نہیں معلوم تھا اور یا دن گرنے میں ان سے غلطی ہو گئی تو اسی صورت میں انشاءاللہ وہ معاف ہے لیکن جان بوجھ کر کے انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جی بہت سارے ساتھی جو ہے بہت سارے ساتھی ایک ساتھ میسج کر رہے ہیں کہ وہ حج کی کلاس کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ کوئی حج کے لیے کلاس رکھی جائے تاکہ ہمارے ہم سے حج میں غلطی نہ ہو ان انشاءاللہ اللہ حج کی کلاس رکھیں گے ہم ए, انشاءاللہ شاء زوم پر اور اسی ہفتے میں یا آنے والے ہفتے میں رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ ابھی ٹائم ہے حج جانے میں تو آئندہ آئندہ ہفتے بھی اگر ہم رکھتے ہیں پہلی تاریخ سے تو بھی انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے ہمارے پاس ٹائم رہے گا تین دن کی کلاس رکھیں گے ایک گھنٹے کی انشاءاللہ یا پچاس منٹ کی مغرب سیشا کے درمیان مغرب سے ہوں, کیونکہ جمعہ کو ہمارے ہاں یہاں کی کلاس ہوتی ہے جمعہ کی دن ہم کر نہیں سکتے ہیں اور باقی دنوں میں چار بجے لوگ ڈوٹی پر رہتے ہیں ہمیں بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جو ہے انشاءاللہ اتوار پیر منگل یہ تین دن سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے ان تک انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے جی بہن کا سوال ہے کہ کوئی بڑے عہدے پر ہے اور بہت پریشان کر رہا ہے کون سی دعا پڑی جائے بڑے عہدے پر ہے پریشان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ظلم سے نجات دے دے اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے اس کہلال کا کوئی دوسرا ذریعہ دے جی اب اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ تو نہیں ہے کہ کوئی خاص دعا ہو کہ آپ وہ دعا کریں گے تو اسے سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کرے اللہ تعالیٰ زبان کا جاننے والا شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور یہیں سلسلہ ختم کیا جا رہا سوالات کا <بالمسیرض> الحمدللہ رب العالمین سلط والسلام اعلی سید الانبیاء ابو نبینا محمد نبی نہ محمد اجمعین اما بعد پچھلی مجلس میں ہم نے ایک حدیث شروع کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تحقرع شعی ان وَل ان تلقہ اقا کبی وج ہند کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھ چھوٹا نہ سمجھ چاہیں تیرا اپنے مسلمان بھائی سے خوش دلی سے خوش اخلاقی سے خوش روئی سے ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرت کے آپسی ملاقات کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب لوگوں سے ملاقات کرے تو وہ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور محبت کا اظہار کرے خوشی کا اظہار ہو اس تعلق سے مزید احادیث بھی اس باب میں آئی ہے اور یہاں مناسب ہے کہ ہم ان احادیث کا بھی مطالعہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ایک دوسرا پہلو اس بات کا معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا لا يحقرن أحدكم من لم يجد أخاه بوجه امام نے اس کو روایت کیا ہے سنن اتر حدیث نمبر 1833 حدیث صحیح ہے کیا حدیث ہے کہ کسی بھی چیز کو نیکیوں میں سے کسی بھی چیز کو نیکیوں میں سے کسی بھی نیکی کو تم اسے کوئی بھی شخص حقیقہ سمجھائے وہ الم یجد اور اگر وہ کچھ نہ کر سکے چھوٹی بڑی کوئی نیکی نہ کر سکے وہ علم یج فل کا اگر وہ کوئی نیکی نہ کر پائے تو کم سے کم یہ تو نیکی کر لے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے خوش روئی کے ساتھ ملے اچھے خوشی کے ساتھ ملے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ساری نیکی آدمی نہیں کر پاتا ہے غریب ہے صدقات نہیں کر سکتا ہے یا آدمی ایسا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی نیکیا نہیں ہو پاتی ہیں کسی کے ساتھ احسان کا بہت بڑا سلوک وہ نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم یہ تو کر سکتا ہے کہ جس مسلمان سے بھی ملے خوش اخلاقی کے ساتھ ملے تو یہ جو چیز ہے یہ بھی معروف ہے اور یہ بہت آسان ہے یہ اتنی آسان ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹس اس کے لیے دینے نہیں پڑتے ہیں ہر آدمی مسکرا سکتا ہے کیا مسئلہ ہے اس کے اندر ہے نہ اس میں کوئی بوجھ ہے اور بوجھ بھی نہیں ہے اور انسان کے لیے وہ بہترین ذریعہ ہے اس کی اس کے مزاج کی بہتری کا بلکہ خوبصورتی ہی اصل خوبصورتی ہے انسان کی سیرت کا اچھا ہونا اس کے مزاج کا اچھا ہونا اس کی خوبصورتی ہے خوبصورت انسان بھی اگر بد مزاج ہو تو بد صورت دکھائی دیتا ہے لیکن بد صورت انسان بھی اگر خوش مزاج ہو تو خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو اصل جو یعنی زینت ہے وہ انسان کے اخلاق میں ہے نہ کہ اس کے ظاہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تحقرن شيئا من المعروف وان تكلم افاك وانت منبسط الیه وجهك ان ذلك من المعروف امام ابو داؤد نے اس کی روایت کیا ہے صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 7309 حدیث صحیح ہے کیا فرماتے ہیں ولا ترا تر من امن ال... کسی بھی بھلائی کو حقیر مت سمجھ وہ انتقلی تن ہی وج ہو چاہے وہ نیکی یہ کیوں نہ ہو کہ تو اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا ہو اور تیرا چہرہ اس کی طرف خوش خوش مزاجی والا ہو خوشی کا اظہار سرور کا اظہار کر رہا ہو انہیں اچھے سے ملے کہ تمہاری ملاقات سے کو خوشی ہوئی میں تم کو ناپسند نہیں کرتا ہوں تمہارے ملنے سے مجھ کو برا نہیں لگا میں میں تم سے نفرت نہیں کرتا ہوں تو اس طرح سے انسان کا کسی مسلمان سے ملاقات کے وقت میں خوشی کا اظہار کرنا اچھے اخلاق سے اس سے ملنا کہا کہ چاہیے اتنا ہی کیوں نہ ہو اس کو مت سمجھو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ان نظارے کا من المعروف یہ چیز بھی معروف میں سے یہ چیز بھی بھلائیوں میں سے یہ اچھائی ہے یہ خیر ہے تو اس, اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو لوگوں سے ملتے وقت میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اسی طرح سے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تبس کا فی وج ہی عقیقہ کا کہ تیرا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے کیا خرچ آتا ہے اس میں انسان کے لیے آدمی مسلمان کو دیکھ کے مسکرائے ضروری نہیں آپ اس کو پہچانتے ہو آپ نے کسی کو مسلمان ملا راستے میں سلام کیا مسکرا دیا صدقہ ہے اس پر بھی ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے آپ سوچیے دن بھر میں آدمی کتنے لوگوں سے ملتا ہے کیا جاتا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا اس کا اگر وہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئے اس کا اپنا مزاج صحیح ہوگا اس سے چاہے وہ دنیا بھر کی پریشانی اس کے پیچھے ہو لیکن ایک آدمی مسکرا کسی کو دیکھ کے تھوڑا وزن اس کا کم ہو جاتا ہے تکلیفوں کا تو کہا کہ تبصم وش ہی عقیقہ کا صدقہ تیرا اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے امام البخاری نے العدب المقرد میں امام الرمدی نے اور اسی طرح سے امام ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے اور سعل جام صغیر حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ حدیث صحیح ہے الراغب الفہانی کہتے ہیں قال سفیان ابن اِنَّ <هَيِّن> <لَيِّن> یہ عبیات میں سے ہیں محاضرات الدبا میں یہ بات انہوں نے کہ سفیان ابن اینا بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں ان کی حکمت کی باتیں معروف ہیں اے اے ابن حجر نے تحویب و میں بہت سارے اقوال ان کے ذکر کیے ہیں جو حکمت کی باتیں ان کی ہیں بلکہ بعض علماء نے ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی ہیں کہتے ہیں کہ وہ اپنے کہا کہ بنیا ان نل بر شعی انہ <حَيِّن> کہا بیٹا نیکی جو ہے ایک بہت ہی آسان چیز ہے اس کا بوجھ نہیں ہوتا ہے وہ ہلکی ہوتی ہے نیکی ایک بہت ہی ہلکی یہ نہیں کم تر نیکی سے مراد ہلکی سے مراد اس کا بوجھ نہیں ہوتا ہے آسانی سے آدمی کر سکتا ہے بنیا ان نل بر شعی انہ <حَيِّن> طلیق ہن و کلام لین کہتے ہیں کہ نیکی بہت آسان چیز کا نام ہے خوش روئی سے ملنا وجہ تلیک و کلام اور نرم بات کرنا خوش مزاجی سے چہرہ اپنا خوش دلی والا رکھنا خوشادہ روئی والا رکھنا اور نرم بات کرنا تو یہ دو چیزیں ہیں بس یہ نیکی ہے اتنا آسان ہے نیکی کرنا پچاس لوگوں سے دن بھر میں انسان ملتا ہے آدمی بس اس بات کو یاد رکھ لے دن بھر میں کتنے بوری نیکیوں کے گھر پہ لے کے آئے گا تجوری بھر جائے گی اس کی نیکیوں کی کتنے لوگوں سے ملتا ہے تو یہ جو چیز ہے نیکی کے بارے میں ہے. شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں تحفت الاحوذی میں جو ترمیدی کی شرح ہے. فرماتے ہیں قولہ فلیلق اخاغ بوجہ انطلق ضد العبوس یعنی ایک انسان کا موم کھلائے رہنا غصے میں لوگوں سے ملنا یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ جو ہے وج ہن تلق جو ہے یہ اس کا اپوزٹ ہے کہ ایک آدمی منہ پھلائے رہے غصے سے لوگوں سے ملاقات کریں تاکہ لوگ ڈرے دبدبا اس کا بنا رہے کیا ضرورت ہے لوگ آپ سے محبت کریں زیادہ اچھا ہے اس سے کہ آپ سے لوگ ڈرے کیونکہ جو آپ کے سامنے ڈرتا ہے وہ آپ کے پیچھے آپ سے نفرت کرے گا جو آپ سے آپ کے سامنے ڈرتا ہے ان میں سے اکثر آپ سے آپ کے پیچھے نفرت کرتے ہیں کیا فائدہ انسان کا انسان سے سامنے انسان ڈرے اور پیچھے سازش کرے کیا فائدہ پیچھے گالیاں دے پیچھے مذاق اڑائے پیچھے اس کی برائی کرے کیا فائدہ آپ سے ڈر کے فائدہ کیا ہو آپ کا لیکن ایک انسان آپ کے ساتھ رہے خوش مزاجی سے رہے آپ کے پیچھے بھی آپ کی خیر کرے آپ سے محبت کرے یہ اصل کمال ہے یہ اصل یہ اصل بھلائی ہے یہ اصل خوبی ہے تو کہا کہ فل یلقا اخا بح وجه طلق ضد العبوس وهو الذي فيه البشاشه والسرور یہ وہ چیز ہے جس میں انسان بشاشت اور سرور کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے فَإنَّهُ يَصِلُ إِلَى قَلْبِهِ سرور جب ایک آدمی خوش دلی سے لوگوں سے ملتا ہے خوش مزاج مزاجی سے لوگوں سے ملتا ہے لوگ بھی اس سے مل کے خوش ہوتے ہیں ولا شک کا ان سرور الا کلبی مسلم حَسَنًا اور کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی نہیں جب آپ اچھے خوشی خوشی لوگوں سے ملیں اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آئیں وہ مسلمان بھی خوش ہوگا آپ کے اخلاق کی وجہ سے تو کسی مسلمان کو خوش کرنا یہ بھی نہیں کی ہے اس تعلق سے ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ احبال ابن الدنیا نے اس کو قضاء الحوائج میں اور امام تورانی نے الکبیر میں المعجم القبیر میں اس کو روایت کیا ہے سیل جامس صغیر حدیث نمبر ایک سو چھہتر حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تمام اعمال میں محبوب ترین عمل یہ ہے اللہ کو بہت پسند عمل ہے اگر کوئی بہت سارے اعمال میں سے محبوب ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے سرور تو دخل ہو مسلم تو کسی مسلمان کو خوش کر دے چاہے وہ تیری ملاقات سے ہو تیری بات سے ہو احسان سے ہو یا کسی بھی چیز سے کسی مسلمان کو خوش کر دینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چیز ہم کو معلوم ہوئی کہ مسلمان کا خوش کرنا نیکی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اس بارے میں کیا ہے بہت ساری حدیثیں ہم کچھ حدیثیں اس میں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت, سخت دل ہوتے, اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں آپ سے لوگ جو آپ سے چمٹے ہوئے ہیں آپ کے لیے ہمیشہ خادم کے طور پر موجود ہیں آپ کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں آپ کی صحبت ان کے لیے لذت ہے سکون ہے کیوں ہے ایسا یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے آپ کے نرم دلی کی وجہ سے ہے اور آپ کی نرم زبان کی وجہ سے ہے لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ اللہ نے آپ پر رحم کیا کہ آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے والا ہے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور آپ کا اخلاق ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے ظاہر بات ہے انسان کو جو اخلاق ملتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے ملتے ہیں اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے نرم دل نرم زبان اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کا فارمولا کیا ہے وَلَهُ القلب لن من حولك. اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے لوگ آپ سے بھاگ جاتے ہیں آپ سے دور ہو جاتے ہیں لوگ دور کیوں ہوتے ہیں بہت ساری دوریوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان ان سے بد سلوکی بد اخلاقی کرتا ہے سخت بات ایسی کرتا ہے کہ ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے لوگ ایموشنل ہوتے ہیں بہت انٹلیکچوئل نہیں ہوتے ہیں لوگ آپ کی سخت بات کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو کر دور ہو جاتے ہیں تو یہ جو سختی ہے ظاہر بات ہے بعض اوقات سخت زبان سخت دل کا نتیجہ ہوتی ہے سخت دل لوگوں کے جذبات کی انسان کو احساس ہی نہیں اس کو لوگوں کے جذبات کا انسان کو احساس نہیں کی کہ اس کو برا لگے گا نہیں بولنا چاہیے اس کو برا لگے گا اس کا دل ٹوٹے گا نہیں سوچتا آدمی اپنے میں ہی اتنا مگن ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے جذبات احساسات اور کیفیت کے بارے میں سوچ نہیں پاتا ہے کبھی تکبر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے میں کیوں کسی کے بارے میں سوچوں نہیں اس کو اچھا لگتا ہے تو میری جوتی بعض اوقات انسان کا مزاج ایسا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان جزیرہ بن کے رہ جاتا ہے وہ انسان اکیلا تنہا صحرا کا ایک پیڑ کھجور صحرا میں جیسے ہوتا ہے اکیلا رہ جاتا ہے کوئی اس کے پاس نہیں آتا ہے کیوں بھائی قریب جاؤں تو کاٹنے کو دوڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ غلطی پر ٹوکنا ڈانٹنا اپنی جگہ ہونا چاہیے اس کی بھی جسے حدیث آگے آئے گی لیکن یہ کہ عام حالات میں انسان لوگوں کے ساتھ خوش مزاج, مزاجی سے رہے یہ بات اللہ نے قرآن کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ آپ ایسے ہیں تو انسان اگر لوگوں کو قریب کرنا چاہتا ہے چاہے وہ خاندانی زندگی میں ہو دعوتی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو سماجی اعتبار سے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دل نرم رکھے اپنی زبان نرم رکھے دل میں لوگوں کے جذبات کا احساس ہو ان کی تکلیف کا ان کی پسند ناپسند ان کے بارے میں دل میں احساسات ہو احساس ہو نرم دل ہو اور زبان نرم ہو۔ جری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما حجبنی النبي صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت جب سے میں نے اسلام قبول کیا جب سے میں مسلمان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھ سے چھپے نہیں رہے۔ ہر وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ میرے سامنے ہی رہے آپ کی زندگی پوری میرے سامنے ہے کبھی آپ مخفی نہیں رہے مجھ سے جب کبھی میرے آپ سے ملاقات ہوئی جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر فوراً مسکرا دی ہے جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملتے آپ میرا چہرہ دیکھتے ہی مسکراتے ہیں امام الباری نے صحیح بخاری میں کتاب ادب میں چھ ہزار روایت کیا ہے اسی طرح سے امام مسلم نے بھی فضائل الصحابہ میں اس کو ذکر کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن ابن رضی اللہ کہتے ہیں ما احداً من من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا آدمی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا خوش مزاج انسان میں نے نہیں دیکھا اچھا آپ سوچیے کوئی کہ آپ کیوں اسے ہمیشہ اتنا اچھا کر رہے ہیں آپ کی جان کے دشمن ہیں آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں جانا پڑ رہا ہے آپ کی نو نو بیویا ہیں آپ آپ امت کے مسائل کو حل کرتے ہیں روزانہ صبح سے شام تک مشرقین کے معاملات منافقین کے معاملات یہود نصارہ کے معاملات مسلمانوں کے معاملات پھر عبادات کا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ذاتی زندگی فقر و فاقہ اور بیویا اور سب چیزیں دنیا بھر کی پریشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی آپ کو بخار تھا تو مسلمانوں سے ڈبل بخار ہوتا تھا آپ کو سابی نے ہاتھ لگا کے دیکھا اللہ کے آپ کو اتنا بخار کہا کہ ہاں کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اور مجھے تم میں سے دوہرا بخار بخار ہوتا ہے ڈبل بخار ہوتا ہے سوچیے ساری تکلیفیں آپ کی زندگی میں اولاد کی وفات ہو رہی ہے. بیوی پہ تومت لگ رہی ہے آپ کے خلاف نہ جانے کتنی سازشیں منافقین کر رہے ہیں کیا نہیں آپ کے لیے ہر وقت جان کا دھوکا ہے تو اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے باہر کی چیزیں آپ کے اندر کو بدلنا نہیں چاہیے کیونکہ اندر اللہ سے تعلق اللہ پر اعتماد اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں پر شکر آخرت کا یقین آخرت کی امید اللہ کی نصرت و مدد کا یقین ساری چیزیں مومن کو جو ہیں اندر سے ہلاتی نہیں ہے. اس کا پلر سیف رہتا ہے پلر ہلتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کبھی فرسٹریٹڈ نہیں دیکھیں گے حالانکہ اتنی پریشانیاں آپ کے پیچھے تھی ایک دم یعنی ڈسٹرب ہو گئے ہیں ایک دم اس طرح سے کبھی نہیں دیکھیں گے غصے میں تھے آپ غصہ آتا تھا آپ کو بھی لیکن وہ اللہ کی خاطر ہوتا تھا لیکن آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سنبھالے رہتے تھے اور ان حالات میں بھی دیکھیں بیویوں کا مسئلہ اتنا بڑا ہوا حضم رضی اللہ عنہ گئے اور کچھ بات کی تو اللہ کے نبی صلیم مسکرانے لگ گئے اب اتنا وقت نہیں کی سارے واقعات بیان کیے جائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوش مزاج انسان تھے ہم سے زیادہ مسائل آپ کو تھے لیکن ان مسائل میں رہ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوش مزاجی کو نہیں کھویا یہ سنت ہے یہ ایک مسلمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے تو کہتے ہیں کہ ما را ایت احدن اكثر تبسما من رسول الله صلی اللہ علیہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص نہیں دیکھا سنن ترمذی حدیث نمبر 3641 کہتے ہیں اسماء بن حرب کہتے ہیں قلت لجابر بن سمره میں نے جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے کہ اتنی بڑی شخصیت پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صحبت اختیار کرنا بیٹھنا یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے کہا کہ اکن تھا توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا آپ کو کئی کہ ہاں بہت بیٹھتے تھے ہم لوگ امام احمد کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نام وہ کا نویل کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش مزاج خاموش رہنے والے اور بہت کم ہنسنے والے انسان تھے کا نلوم الذي يصلي فيه الصبح او الغداه حتى تطلع الشمس الا النبي صلى الله عليه وسلم فجر کی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ سورج نکلا ہے اپنی نماز پر یا اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے فاذا طلعت الشمس قام پھر جب سورج نکل آتا پھر اپ اٹھتے کھڑے ہو جاتے تھے نماز کے لیے اٹھتے تھے وكانوا يتحدثون فِي اور رہتے ایسا کرتا تھا ایک بار تو ایسا ہوا تھا اور فلاں کا دیکھیے ایسا ہوا تھا اور باتیں آپس میں کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کے جاہریت کی باتیں بیان کرتے تھے اس اعتبار سے کہ دیکھو وہ بھی ایک زمانہ تھا اور دیکھو آج اللہ نے اسلام دیا تو آج کی زندگی پر شکر کرتے ہوئے جاہریت کے بعض واقعات بیان کرتے اس میں ہنسی کی بھی باتیں ہوتی تھی تو کہتے ہیں جاہلیت کے زمانی کی باتیں کرتے تھے اور اور آپس میں ہنستے بھی تھے کبھی اور رسول اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بیٹھے رہتے تھے کہ لوگ ہنستے اور آپ مسکراتے تھے. یہ نہیں کہ کیا بگواس لگا رکھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے دوسرے بھی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ میں ہی بولتا ہوں ذرا سب جب بھی میں بیٹھو کوئی نہیں بولے گا میں جس میں میرے سوا کوئی نہیں بولے گا آپ بیٹھے رہتے تھے ضروری بات ہوگی تو کریں گے یہ بھی نہیں کہ اٹھ کے چلے گئے یہ میری چیزیں نہیں ہیں تمہاری یہ تم لوگ تمہاری باتیں کرو نہیں میں بہت اعلیٰ انسان ہوں نہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور یہاں وہاں کی وہ لوگ باتیں کرتے تھے ہاں من کر ہو تو آپ روک دیتے لیکن دنیا بھر کی باتیں ہوتی تھی پچھلے دیکھو ایک بار ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تب باتیں کرتے تھے صاحب اور ہنستے بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے وہی بیٹھے رہتے تھے اور آپ مسکراتے رہتے ان کی باتوں پر تو آپ کھلکھلا کے ہنسنے والوں میں سے نہیں تھے لیکن منہ پھلائے رہنے والوں میں سے بھی نہیں تھے نعوذ اللہ بلکہ آپ خوش مزاج انسان تھے آپ مسکرا دیتے بس تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ ہم کو غلط تو نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ شریعت کے اعتبار سے ماخذ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ آپ کے چہرے کی حالت بتا دیتی تھی کہ ہم سے کچھ اچھا کام ہوا یا برا ہوا ہے کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں غلط بات پہ کبھی آپ خوش نہیں ہوتے تھے ناراض ہوتے تھے تو آپ گویا کہ انسیت کا اظہار کرتے تھے تم لوگ غلط نہیں کر رہے ہو ٹھیک ہے چلتا ہے یہ تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک رہتے اور خوش مزاجی سے آپ ان کے ساتھ مسکراتے امام مسلم نے کتاب المساجد مواد میں اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 670 میں سوچی کتنا اچھا ماحول ہوگا کہ میں نبوی ہے صحابہ بیٹھے ہیں آپس میں بات سے چل رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جائے نماز پہ اور بس یہاں کی باتیں ہو رہی ہے لوگ ہنس بھی رہے اور آپ مسکرا رہے ہیں پھر نماز کا وقت لگ گئے نماز یہ نماز کی بات ہو رہا ہے کیونکہ حدیث میں وضاحت نہیں ہے اس کی کہ نماز سے پہلے تھا خوب ضلع و چمر کہتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس آآ آآ رکھا ہوا تھا کھانا روٹی بھی تھی اور کھجوریں بھی تھی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادنو فکل ادنو فکل او دنو فقل کا آٹھ کھاؤ فو آکل من چمر تو میں نے کھجور اٹھائی اور کھانے لگا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑا وبکرمد کا تم کھجور کھا رہے ہو حالانکہ تمہاری آنکھ میں تکلیف ہے آنکھ میں تکلیف ہونے کی وجہ سے وہ کھجورے کھانے سے ہی تو اور بڑے گی تکلیف ہوگی تو کہا کہ آنکھ میں تو تکلیف ہے پھر تم کھجور کھا رہے ہو کال فقل تو اناخا کا اللہ کے رسول میں یہ آنکھ دو کھڑی میں یہاں سے کھا تو ایسی جو ہے مزاح کے طور پر کہا, کہا کہ اللہ کے جس جس آنکھ سے میں درد ہے وہاں سے نہیں میں دوسری طرف سے چبا رہا ہوں کو دوسری طرف سے چبا رہا ہوں قال اللہ نبی کالفقل تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ماحول وہاں تھا ادب بھی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے اعتبار سے کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا آپ صنع کی زندگی کتنی پریشانیوں والی ہوتی ہے تو وہ کبھی آپ سے ایسی بھی بات کر لیتے تھے جس میں مزاح ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے صاحب ابھی خوش مزاج لوگ تھے جس کی تصویر جلاد لوگ تھے ایک دم غصے والے ایسے نہیں وہ کرتے تھے لیکن آپس میں خوش مزاج تھے بینہم. کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے دشمنوں کے مقابلے میں سخت تھے جنگ کے میدان میں شہ سوار وہی تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے رحم کا سلوک کرنے والے تھے ابن ماجہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے حدیث نمبر 3443 پر حدیث حسن ہے کبھی کسی مستحد کی بنیاد پر ناراض بھی ہو سکتے ہیں شیخ ابن شہر اللہ فرماتے ہیں یعنی ایک آدمی بعض ہوتا ہے کچھ مزاج کی بیوی غلط بات بھی کر رہی شریعت کی مخالفت بھی کر رہی ہے تو بھی خوش ہے نہیں بھائی اخلاق سے پیش آنا چاہیے ڈانٹنا نہیں چاہیے بچے بے حیائی کر رہے ہیں, بکت رہے ہیں. اور ناچ گانے کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اور یہ خوش مزاجی ہے نہیں بھائی خوش چاہیے حدیث میں آیا ہے. یہ بے وقوفی ہے یہ, یہ دیوس ہے جو آدمی گھر میں بے حیائی دیکھنے کے باوجود بھی اس پر ناراض نہ ہو اس کو غصہ آنا ہے غصہ آنا چاہیے شریعت کی مخالفت پر غصہ آنا بھی یہ اچھا مزاج ہے یہ دین ہے شیخیم رحم اللہ فرماتے ہیں کل معروف فہو صدقہ ہر بھلائی صدقہ ہے ولو ان کا کے کے ملنا اظہار غصے میں ملنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ کہتے ہاں یہ کہہ سکتے کہ کبھی کسی مساحت کی بنیاد پر آدمی کو غصے کا اظہار کرنا پڑے خوش مزاجی کی بجائے انسان کو ناراضگی کا چہرہ بنانا پڑے تو ایسا مقام ہوتا ہے اور ہر وقت کے لیے الگ الگ بات ہوتی ہے کبھی عام حالات میں خوش مزاجی ہے لیکن کبھی مقام ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو لوگوں کی اصلاح ہو لوگ ڈر جائیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں غلط کام سے روکنے کے لیے انہیں اس طرح بھی کرنا پڑتا ہے ال... نے مثال کے طور پر عائشہ تنفی ہے تصاویر انہوں نے ایک آ... تکیا خریدا جس پر تصویریں تھیں رآ... رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الباب فلم يدخله. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو آپ نے باہر ہی سے دیکھا کہ تکیا لگا ہوا ہے اس پر تصویر ہے آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اندر نہیں گئے فیارف تو فی ہل کرا ہتائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہی میں نے پہچان لیا کہ آپ ناراض ہیں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ اب غصے میں ہے فخل تارسول اللہ pegaرا سولrah صلی اللہ وآلہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول میں طوبہ کرتی ہوں اللہ تعالی سے اور میں رسول کی وعب طرف واپس وعب... رسول کی بات کی طرف واپس میں نے کہیں میں دور چلی گئی دين سے دور ہو رہی یہ غلط راستے پہ نہیں, نہیں کر رہی یہ غلط کام وانہ نہیں کر رہی میں رجوع کرتی ہوں اللہ کی ترف اور رسول کی طرف مادہ اذنبتو اللہ کے رسول کیا گناہ ہو گیا مجھ سے کیا, کیا غلطی کر دی میں نے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھے اس کو ٹیک لگا کے آپ بیٹھے اس پر آرام کریں آپ ککال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہ یہ جو تصویر بناتے ہیں نا یہ ہی لوگ قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا فَيُقالُ لَهُم أَحْيِ مَا خَلَقْتُ اور ان سے کہا جائے گا جان ڈالو اس میں جس کو تم نے بنایا تھا تخلیق کی نہ تم نے اپنی تخلیق میں جان بھی ڈال کے دکھاؤ یہ امر تحدید ہے امر کی قسم ہے گئی تو یہ امر تحدید ہے یعنی کہ کرو یہ ڈانٹ کے طور پر ہے وقال إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ کہا کہ دیکھو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے رحمت کے خیر کے جو فرشتے ہوتے ہیں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں. خیر برکت گھر میں کیسے آئے گی کہا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں امام البخاری کتاب البیو حدیث نمبر دو ہزار پانچ اور امام مسلم نے و وزینہ میں حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سات پر اس کو روایت کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دیکھا تو نہیں گئے آپ دروازے پر کھڑے رہے اور ناراضگی کے اثرات تھے یعنی کہ خوشی سے ملاقات کر رہے ہیں بیوی سے یا بیوی نے پوچھا کیا ہے یہ تکیا کیسا ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ کیا چیز ہے اب کا جواب دیکھیں میں نے آ... آپ کے لیے خرید ہے آدمی کا دل یہی نرم ہو جاتا ہے اچھا میرے لیے ہے میرے لیے تب بھی غلط ہے یعنی کوئی انسان اگر آپ کی خاطر کوئی غلط کام کرتا ہے تب بھی, بھی وہ غلط ہے آدمی کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بھلا چاہتا ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک کو اچھا ہے کہ برا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کیا کیوں اس لیے کہ کہ احکام جب پامال ہو تو چاہے کہ اچھا جذبہ انسان کا کیوں نہ ہو عمل غلط ہے اس عمل کو غلط ہی کہا جائے گا دیکھیں نیت کیا ہے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے تو بدعت اچھی ہو جاتی ہے نہیں غلط اچھی نیت سے غلط عمل اچھا نہیں ہو جاتا شریعت کی مخالفت ہو چاہے نیت اچھی ہو وہ برائی ہے نیتنی اچھی ہے اس سے بڑھ کے اور کیا نیت ہو سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی راحت ایک مسلمان کرے؟ کہ رسول کا فائدہ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام ملے آپ خوش ہو جائیں آپ کو راحت ملے نیت کتنی پیاری ہے لیکن اس نیت کے ساتھ عمل جو ہے اس میں شریعت کی مخالفت ہے تصویر والا تک کیا ہے اندار کی تصویر اس پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسن نیت کو دیکھتے ہوئے عمل کو بھی اچھا نہیں کہا عمل صحیح نہیں ہے کیوں چاہے نیت اچھی ہو لیکن عمل مناسب نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اچھی نیت کے باوجود آپ نے ناراضی کا اظہار کیا اور اس کے بعد بھی آپ خاموش نہیں رہے اچھا اچھا میرے لیے کیا تھا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں گے اس بارے میں گفتگو کریں گے نہیں آپ نے اسی وقت بتایا یہ جو تصویر والے ان کو عذاب دیا جائے گا کہا جائے گا ڈالو اس میں جان تم نے تصویر بنائی اللہ کی مشابہت کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو تم اس میں جان بھی دکھاؤ کیونکہ اللہ جب بناتا ہے تو جان بھی ڈالتا ہے تو جاندار کی تصویر میں جان بھی ڈالو اب قیامت کے دن عذاب اور دوسری بات یہ تو آخرت کا معاملہ دنیا کا کیا کہ جس گھر میں تصویر ہو چاہے اس نے خود نے نہ بنائی اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور ان کے سامنے یعنی ناراضگی کا اظہار کیا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یعنی کہ آدمی خوش مزاجی کو بہانہ بنا کر شریعت کی مخالفت کو تسلیم کر لے اور مداہنت اختیار کرے اور اس پر جو ہے یعنی شریعت کی مخالفت پر آدمی کو برا نہ لگے برا لگنا چاہیے ٹھیک ہے آپ اچھے سے بتائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتانے سے کسی کو برا لگے تو آپ نرمی سے بتائیے لیکن یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ اچھے بنے ہردل عزیز بننے کی کوشش نہ کریں ہردل عزیز بننے کی کوشش نہ کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت کے احکام کی رعایت کرنے کی توفیقتہ فرمائیں خوش مزاجی کے ساتھ ساتھ شریعت کے احکام کی پابندی کی بھی توفیقتہ فرمائیں اقوال اسطفی اللہ علی الخت اللہ تعالیٰ شیخ محترم خدا خیرا فرمائے ان کی کلمات کو ان کی درجات کی بوندی کا ذریعہ بنائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم عمل کرنے کی توفیق دے کسی نے سوال کیا تھا غصے کے تعلق سے کچھ کا علاج کیا ہے تو الحمدللہ شیخ کے درس میں بھی ساری باتیں آ گئی ہیں کہ انسان کو کب غصہ کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے اور علاج کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں نے بتا دی تھی ان اس درس سے بھی ان کو اپنے سوال کا تو شفی بخش جواب مل گیا ہوگا ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو جو سنتے ہیں ان کو عمل میں لائیں اور اپنی عاقبت اور اپنی فکر آخرت کی فکر کریں اور آخرت کی صلاح کریں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق جامع ان شاء آنے والے جمعہ کو پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی سب کے خاف فرمائے اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے لذا كم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته